کیا اللہ کے سوا اور خدا بنا رکھے ہیں تم فرماؤ اپن دلیل لاؤ یا قرن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے اور مجھ سے اگلوں کا تذکرہ بلکہ میں اکثر حق کو ناؤ جانتی تو وہ روگرداں ہے۔